فقدم تہم فینسی میں فینف سکھ ان الم الغوب غرض جب یہ احسانات یاد دلا کر اللہ فرمائے گا کہ اے عیشا بن مریم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 کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ خدا کے سوا مجھے اور میری ماں کو بھی خدا بنا لو عیسائیوں نے اللہ کے ساتھ صرف مسیح اور روح القدسی کو خدا بنانے پر اکتفا نہیں کیا بلکہ مسیح علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت مریم علیہ السلام کو بھی ایک مستقل معبود بنا ڈالا حضرت مریم علیہ السلام کی الوہیت یا قدوسیت کے متعلق کوئی اشارہ تک بائبل میں موجود نہیں ہے مسیح کے بعد ابتدائی تین سو برس تک عیسائی دنیا اس سے بالکل ناشنا تھی تیسری صدی عیسوی کے آخری دور میں اسکندریہ کے بعد علماء دینیات نے پہلی مرتبہ حضرت مریم کے لیے ام اللہ یا مادر خدا کے الفاظ استعمال کیے اس کے بعد آہستہ آہستہ الہویت مریم کا عقیدہ اور مریم پرستی کا طریقہ عیسائیوں میں پھیلنا شروع ہوا لیکن اول اول چرچ اسے باقاعدہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ تھا بلکہ مریم پرستوں کو فاسد العقیدہ قرار دیتا تھا پھر جب نستوریس کے اس عقیدے پر کہ مسیح کی واحد ذات میں دو مستقل جداگانہ شخصیتیں جمع تھی مسیحی دنیا میں بحث و جدال کا ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا تو اس کا تصفیہ کرنے کے لیے چار سو اکتیس عیسوی میں شہر افسوس میں ایک کونسل منعقد ہوئی اور اس کونسل میں پہلی مرتبہ کلیسا کی سرکاری زبان میں حضرت مریم کے لیے مادر خدا کا لقب استعمال کیا گیا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مریم پرستی کا جو مرض اب تک کلیسا کے باہر پھیل رہا تھا وہ اس کے بعد کلیسا کے اندر بھی تیزی کے ساتھ پھیلنے لگا حتیہ کہ نزول قرآن کے زمانے تک پہنچتے پہنچتے حضرت مریم اتنی بڑی دیوی بن گئی کہ باپ بیٹا اور روح القدس تینوں ان کے سامنے ہیچ ہو گئے ان کے مجسمے جگہ جگہ کلیساؤں میں رکھے ہوئے تھے ان کے آگے عبادت کے جملہ مراسم ادا کیے جاتے تھے انہی سے دعائیں مانگی جاتی تھیں وہی فریادرس، رس حاجت روا مشکل کشا اور بے قسو کی پشتیبان تھی تھیں اور ایک مسیحی بندے کے لیے سب سے بڑا ذریعۂ اعتماد اگر کوئی تھا تو وہ یہ تھا کہ مادر خدا کی حمایت و سرپرستی اسے حاصل ہو قیصر جسٹینین اپنے قانون کی تمہید میں حضرت مریم علیہ السلام کو اپنی سلطنت کا حامی و ناصر قرار دیتا ہے اس کا مشہور جنرل نرسیس میدان جنگ میں حضرت مریم علیہ السلام سے ہدایت و رہنمائی طلب کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمسر قیصر ہرقل نے اپنے جھنڈے پر مادر خدا کی تصویر بنا رکھی تھی اور اسے یقین تھا کہ اس تصویر کی برکت سے یہ جھنڈا سرنگوں نہ ہوگا اگرچہ بعد کی صدیوں میں تحریک اصلاح کے اثر سے پروڈسٹنٹ عیسائیوں نے مریم پرستی کے خلاف شدت سے آواز اٹھائی لیکن رومن کیتولک کلیسہ آج تک اس مسئلہ پر قائم ہے ما قلت لهم الا ما امرتنی بهی ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم و کنتو علیہم شہیدا ما دمتو فیہم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 قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدَقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ